لحمده و نسلی على رسوله کریم اما بعد فقط اللہ و تبارک و تعالی کما ورد فی صورت النساء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ و رسوله والکتاب اللہ سیدسل على رسوله والکتاب اللہ انزل من قبل وقال عز وجل كما ورد في سوره المائده ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح في ما تعوا اذا تقوا امنوا وعملوا الصالحات ثم تقوا امنوا ثم تقوا واحسنوا والله يحب المحسنين وقال عز وجل كما ورد في سوره الحجرات قالت العراب وامنا قلنا لم نتب بن ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم صدق الله العظيم وعلم مربل الخطاب رضي الله تعالى عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم شدید و محمد علی الاسلام علی قوله تعالی ثم تلقى اذا قاله عليه الصلاه والسلام ثم تلقى فلبست مريا ثم قال لي يا عمر اتدري من يسائي قلت الله ورسوله قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم رحمه الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدته من لساني يفقهوا قولي اللہ ربنا الہمنا رشتنا وعزنا من شرور انفسنا اللہ مربنا اللہ حق مغر سکن سکن آج ہم کے نام سے حدیث جبر کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اس حدیث کے بارے میں میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسے انمسنہ قرار دیا گیا سنہ سنت کی جڑ سنت کی بنیاد جیسے سورہ فاتحہ کو کہا گیا ہے ام القرآن قرآن مجید کی جڑ اور بنیاد اس حدیث کی عظمت کو اہد حاضر میں دو اشخاص نے پورے طور سے پہچانا ہے اور وہ دونوں غالباً اب تک اسلام نہیں لائے ایک امریکی ہے سفید امریکی اور ایک اس کی بیوی ہے جو جاپانی ہے۔ امریکی کا نام کتاب کا ڈھائی تین سو سفے پر مشتمل کتاب لکھی ہے اس حریف. اس گہرا مطالعہ کیا ہے جو امریکی ہے مصنف اس کا نام ہے ولیم سی چٹک اور اس کی بیوی ہے جاپانی مراٹا ان دونوں نے بھی کر کو آتھر کیا ہے اس کتاب کو ویژن آف اسلام ہمارے ہاں بھی یہ کتاب شائع کی ہے سہیل اکیڈمی نے وہ بازار میں مل جاتی ہے جن کا شوق ہو علمی وہ اس کتاب کو حاصل کر کے پڑھے بہرحال ان کے بارے میں ابھی تک اطلاع نہیں ہے کہ وہ انہوں نے اسلام کے قبول کرنے کا اعلان کیا ہو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ذہن اور قلب وہ مسلمان ہیں اگرچہ انہوں نے ابھی نہ کیا اور ہو سکتا ہے کہ اس اس میں ہماری معلومات کا دائرہ جو ہے ابھی وہاں تک نہ ہو اور انہوں نے قبول اسلام کا اعلان کر دیا ہو اللہ یہ حدیث جو ہے یہ احادیث کے پانچ کتابوں میں مجموعہ میں شامل ہے اور پانچ صحابہ سے مر ان میں جو متفق علیہ روایت ہے وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لیکن جو مقبول ترین روایت ہے وہ وہ ہے جس کا ابتدائی حصہ اور آخری حصہ میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنایا ہے اس کے راوی حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ مسلم شریف میں ہے اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مسرت احمد میں مروی ہے رحمہ اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے چار ترک سے بنوئی ابو عامر الشری رضی اللہ تعالیٰ مصرت احمد میں آئی ہے اور حضرت ابو ہرینا سے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا رضی اللہ تعالیٰ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے متفق و نرائے وہ ہے لیکن بعض صحابہ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے فقہ صحابہ تو یہ دین کا فہم اور دین کی سمجھ گہرائی میں اس میں ظاہر بات ہے صحابہ برابر کیوں نہیں تھے فرق تھا تو حضرت عمر ان میں چوٹی کے آدمی ہیں حضرت عبداللہ اب عباس کا بھی بھی ہے اس لیے ان دو حدیثوں کو زیادہ اہمیت دی گئی اور سب سے زیادہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ مقبول ترین جو ہے وہ حضرت عمر سے مروی روایت ہے اس میں اتفاق ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی کے تقریباً آخری ایام میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جو اس حدیث میں بیان ہو رہا ہے فتح الباری اور امدت القاری ان دونوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آخری دنوں کا واقعہ ہے اس حدیث کا ہمارے علماء میں سے مولانا مدن عالم میرٹ ہی رحمتہ اللہ علیہ مہاجر مدنی ان کا پھر انتقال و دینا منورہ میں ہوا ہے ان کی کتاب ترجمان السدنا اس میں تفصیل کے ساتھ یہ طرق جو میں نے بیان کیے ہیں فلاں صحابی سے راوی ہے فلاں کتاب میں اس کا مطلب کیا ہے فلاں صحابی سے روایت ہے فلاں کتاب میں اس کا مطلب کیا ہے تو اس کی تفصیلات وہاں سے معلوم ہو جائیں اب اس میں جو ایک واقعہ بیان ہوا ہے اس واقعے کو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اور اس میں اصل بنیاد تو ہماری یہی روایت حضرت عمر ہوگی رضی اللہ تعالیٰ کو لیکن واقع کی تفصیلات کے ذمن میں جو کچھ مزید پہلو جو ہیں دوسری روایتوں میں آئے ہیں وہ بھی میں آپ کو ساتھ ہی بتاؤں گا اس میں یقیناً متن کے الفاظ میں بھی کچھ فرق ہے لیکن زیادہ جو ہے واقعاتی تفاصیل میں جو ہے وہ فرق زیادہ اور یہ میں نے جو پہلی تقریر کی تھی تعارفی تقریر یا ابتدائی تقریر یا کبھیلی تقریر اس میں آپ کو بتا دیا تھا کہ قرآن مجید میں اور حدیث میں یہ بہت بڑا بنیادی فرق ہے قرآن وہی جلی پر مبنی ہے وحی جلی پر مشتبی ہے اور وہ بال وربل ریگولیشن ہے الفاظ اللہ کے لیکن حدیث نبلی بھی اگرچہ وہی پر مبنی ہے اس کو وہی خفی کہتے ہیں لیکن اس کے الفاظ متفقۂ نہیں ہیں محفوظ نہیں ہے اس میں راویوں کے بیان میں لفظی طور پر فرق ہو جاتا ہے کوئی ترتیب کے اندر بھی فرق ہو جاتا ہے اور اس کی میں مثال دی تھی کہ ابھی آپ کوئی چند جملے کسی محفل میں بولیے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس محفل کی شرکا سے پوچھئے میں نے کیا کہا تھا تو اس تمام کے بیان کے اندر جو ہے اس فرق فرقوں کا تھوڑا تھوڑا فرق ہوگا تو یہ حدیث جو ہے اپنے اعتبار سے اپنے ہدف اور مضمون کے اعتبار سے تو متفق علیہ ہے کوئی شکل کوئی اختلاف نہیں لیکن لفظی طور پر فرق موجود ہے وطن میں بھی اور واقعے کی تفصیلات میں بھی اب یہ کہ یہ روایت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نحن جلوس نہ رسول اللہ ذات یوبن اسی اسلامے کے ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے مجلس ہے اب تصور سے دیکھیے یہ واقعہ کچھ ایسا ہے کہ آپ چشمے تصور سے دیکھ سکتے ہیں اس واقعے کو اور اس کو پڑھتے ہوئے تھوڑی دیر کے آپ اپنے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اس ماحول کا جز سمجھیں بینمانہ ہم و جنوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ذات یوبن اسی اسلامے کے ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طلاح علینا رجل ال شدید و بیاض سیاب شدید و سواد شاہ کے اچانک ایک شخص نمودار ہوا اس کے کپڑے انتہائی سفید کوئی میل کے اثرات نہیں کوئی گرد و غمار نہیں اور ان کے بال جو ہے وہ انتہائی سیاہ اب اس میں ایک روایت میں ایک لفظ اور ہے حسن الوجھ نہایت خوبصورت نہایت حسین انسان اب ان کے بارے میں لوگوں نے سوچا یہ ہے کون یہاں فرما رہے ہیں حضرت عمر لا یورا علیہ السفر نہ تو اس شخص پر کوئی سفر کے آثار تھے اگر وہ باہر سے آ رہا ہوتا اور ابھی آ رہا ہوتا تو اس کے کپڑے کچھ گرد دھوتے ہوتے کچھ بالوں کے اندر غبار ہوتا یہ سب کچھ ہوتا اثر و سفر معلوم کی کہ یہ باہر سے نہیں آیا ہے بولا یارنا بہادر اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا اس میں ایک روایت میں اضافہ ہے نظر نہ باز ہونا ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا آپ جانتے ہیں اشاروں میں حضور کی مجلس میں آواز سے نہیں ایک دوسرے کو دیکھا کچھ معلوم ہے بالوا کے پوری مجلس میں کوئی کوئی ان کا شماسا نہیں تھا اب اگر وہ پہلے سے کسی کے یہاں مہمان آیا ہوا ہوتا تو وہ مہمان جو ہے وہ اشارہ کر دیتا کہ ہاں میرے پاس آئے ہیں میرے مہمان ہیں اور براہ راست آئے ہوتے تو ان کے اوپر اصل ہونا چاہیے سفر کا ان کے کپڑوں پر ان کے بالوں پر ایک روایت میں یہ ہے کہ ان کی داڑھی کے بال نہایت نہایت جو ہے سیاتے شار کی بجائے عام بالوں کی بجائے داڑھی اس کی سبب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ عام طور پر عرب اپنے سر کو تو ڈھانپے ہوئے ہوتا ہے اماما ہے سر کے بال تو نظر نہیں آئے داڑھی کے بال نظر آ رہے تھے کہ جو انتہائی سے آتے فجنا سنبی لیکن یہاں ایک تفسیر ایک اور روایت میں ہے کالا یا رسول اللہ آتیق اس نے کہا اے اللہ کے رسول کیا میں حاضر ہو جاؤں کیا مجھے اجازت ہے میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں آر نام حضور نے فرمایا ہاں آؤ بلکہ لوگوں سے کہا ادب ہوں اسے قریب آنے دو تو معلوم ہوتا کہ مجمع جو ہے وہ چھٹ گیا ہوگا کہ راستہ بنا دیا جائے حضور کا حکم ہے کہ اسے قریب آنے دو تو وہ تیر کی طرح سیدھا آیا اور حضور کے سامنے جا کر بیٹھ گیا فاسدہ رقبت علا رقبت نے اپنے دونوں گھٹنے حضور کے دونوں گھٹنوں سے ملا کے اتنا قرم حضور بھی دو دالو تشریف شیفرما ہوں گے وہ بھی دو دالو ہو گئے اور ان کے دونوں کے گھٹنے جو ہے وہ ایک دوسرے سے کو مس کر رہے تھے وہ وضا کف اللہ اور اس نے اپنی دونوں ہتیلیاں اب دو میں ہو سکتے ہیں اپنے رانوں پر رکھ اپنے زانو پر یا حضور کے دانووں پر رکھ فخ میں ضمیر جو ہے وہ دونوں کی طرف جا سکتی ہے لیکن یہ کہ دوسری روایت میں وضاحت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنی دونوں کی ٹکا دی حضور کے زانوں پر اور کہا اس نے یا محمد ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے کہا یا رسول اللہ اخبر اسلام مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے ایک روایت میں حد بالاسلام بیان فرمائیے میرے لیے کہ اسلام کیا ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وسلمہ میں ابھی صرف ترجمہ کر رہا ہوں اس کی وضاحت بات میں پہلے ترجمہ پڑھی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان لا الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صلا و زکۃ و تصوب رمضان وَتَحُجُ الْبَيْتَ اِنِ اِلَيْهِ <سَمِيحًا> حضور نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور نماز قائم کرے زکوٰۃ ادا کرے رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے اگر تجھے استطاعت ہو سفر صدہ اسد کا آپ نے درست فرمایا تو عجیم نہ صدق ہوں تعجب تعجمہ یہ کون شخص ہے حضور سے سوال بھی کر رہا ہے اور توثیق اور تصدیق کر رہا ہے یہ انداز تو استاد کا ہوتا ہے کہ استاد شاگرد سے پوچھتا ہے اور سوال اگر کا جواب صحیح مل جائے تو اس کی تصدیق کرتا ہے اور شباش دیتا یہ ہے کون لیکن مہاراج خاموش ہے کہ یہ معاملہ صورتحال جب حضور خود اس کو برداشت کر رہے ہیں اور گویا کہ آپ کی اجازت شامل ہے وہ جو, جو کچھ کر رہا ہے اس کے لیے تو فاجم نہ لہو یا سلح کو ہمیں تاجبا سوال کر رہا ہے اور پھر تصدیق کر رہا ہے کالا فرد ایمان پھر اس نے کہا کہ اب مجھے بتائیے ایمان کیا ہے کالان تو میں بلاہ و ملائے کری وہ قتو میں و یوم آخرے و تو میں نہ بال خیر حضور نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو یقین رکھے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دل پر اور قدم کہ جو شعبی دنیا میں خیر یا شر کسی پر وارد ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے بنو بل من بال قدر خیر شرم رہی قال صدقتا وہ شخص نے پھر کہا صحیح کہا آپ نے درست فرمایا قال کالا احسان اس کے بعد اس نے سوال کیا اب مجھے بتائیے احسان کیا ہے کالانتاب اللہ کا تراہ فکن ترا ہو فائد ہو یاراک اس کیفیت میں اللہ کی بندگی کرنا گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اب اس میں دو روایتوں میں تابودہ کی بجائے دو الفاظ آئے ہیں متبادل ان تکش اللہ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ان تکش اللہ کان کترا ہوا جراط اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں رضی اللہ تعالیٰ نما ان تعمل اللہ ہے نہرا ہو فیلت کل ترا ہو فیلن ہو کی الفاظ جو ہے یہ مشترک احسان یہ ہے کہ تو بندگی کرے اللہ کی یا ڈرے اللہ سے یا عمل کرے اللہ کے لیے محنت کرے بھاگ دوڑ کرے جد و جہد کرے اس کیفیت میں کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اس یقین کی کیفیت کے ساتھ فیلم تکن ترا ہو کیونکہ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے نو یار وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے اس حوالے سے یہ احسان کی ڈیفینیشن آ گئی کالا فاکمن سب اس نے کہا مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کالاسول حضور نے فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا قیامت کے بارے روایت میں آتا ہے کہ یہاں حضور نے فرمایا فی خمس اللہ اللہ یہ تو ان پانچ چیزوں میں سے ہے جس کا علم اللہ کے کی سوا کسی کو نہیں ہے اور پھر حضور نے وہ آیت پڑھی سمت نبی اللہ وسلم یہ سورہ لکمان کے آخر میں ہے ان وما تدری نفسم آزا تقسم غَدًا وَمَا نفسن نَفْسٌ بِأَيِّ تبوت ان اللہ علی عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللہ تعالی ہی ہے جس کے پاس قیامت کائن تھے کہ وہ کب آئے وہی ہے جو بارش برساتا ہے وہی ہے جو جانتا ہے کہ مان گاؤں کے پیٹوں میں کیا ہے اور کسی انسان کو کسی زی نفس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا کل کوئی نیکی کمائے گا یا بنی کمائے گا یا دنیا کی کمائی کے اعتبار سے بھی کیا پتہ مما تدری نف سن بھی آئیے ارجن تبوت اسی طرح کسی انسان کو کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کی موت کس جگہ واقع کیا پتہ ہے ساری عمر تو اپنے شہر میں مقیم رہا اور آخری وقت میں کسی سفر پر نکلا اور سفر میں بہت تو کچھ معلوم نہیں بہت کہاں ہے ان اللہ علیم الخبیر یہ تو اللہ ہی ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور ہر سے باخبر ہے کالا تو حضور یہ تو بتا دیجئے کہ اس قیامت کی نشان کیا ہے کیسے معلوم ہوگا کہ قیامت قریب آ گئی کالا دل امت اور جب تم دیکھو گے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی اس کا مفہوم کیا ہے اکثر کے نزدیک یہی ہے کہ اتنی سرکش ہو جائے گی اولاد کہ بیٹیاں جو عام طور پر زیادہ جو ہے وہ اپنے والدین کا ادب کرنے والی اور زیادہ جو ہے اپنی بات کو اپنی آواز کو پسٹ رکھنے والی ان کا حال یہ ہو جائے گا کہ گویا کہ اپنی ماں کی مالکہ ہے مائیں ان سے ڈریں گی کہ ان کی کسی غلط بات میں میں نے ٹوک دیا تو پتہ نہیں پلٹ کر یہ کیا کہہ کہنے دماغ خاموش رکھی دماغ بند رکھی انترمت اور اب بتا یہ لوڈی اپنی مالکہ کو جنے وہ انترل ہو فاتل عراطل عالت رائے شا یہ اور یہ کہ تم دیکھو بھوکے ننگے اور چرواہے بکریوں کے چرانے والے ننگے بدن ننگے پیر وہ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں اس میں مقابلہ کریں اب یہ صورتحال وہ ہے دور کر دیجئے کہ یہ دوسری جو ہے کیفیت کی آج عالم عرب میں سب فیصد نظر آئی حضور سے پوچھا بھی گیا تھا یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی تعالیٰ کی روایت میں اضافہ ہے حضرت جبرائیل نے پانچواں سوال کیا یا رسول اللہ ہے ومن اصحاب یار یہ کون ہے جو بھوکے ننگے ننگے پاؤں اور بکریوں کے چرواہے فرمایا العرب تھا وہ عرب ہوں گے اور یہ منظر آج ہمارے سامنے ہے دبئی کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہے؟ سو سال پہلے ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے تھے پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے تھے پورے عرب کا معاملہ بھی یہی تھا یہ معاملہ جو ہے تو تقریباً ستر اسی برس ہوئے ہیں کہ سورت حال بدلی ہے جبکہ تیل دریافت ہوا اور تیل نکلنا شروع ہوا لیکن اب کہاں تک پہنچ گیا ہے اس کا آپ اندازہ کیجیے سہراؤں میں گلو گلزار آپ اگر ابو ابوظہبی کے ایئرپورٹ سے جائیں ابو ابوظہبی شہر تو درمیان میں آپ کو پورا ایسا نقشہ نظر آئے گا جیسے کہ یہ تو چبنزار ہے اس لیے کہ سڑک کے دونوں طرف اونچے اونچے پشتے بنا دیے ہیں تاکہ اس سے آگے نگاہ نہ جائے اس سے آگے نکال جائے گی تو سہرا نظر آئے گا چٹیل بنجر زیادہ نگاہ رہے گی انہیں پشتوں کے اندر اندر اور اس میں ہر جگہ گھری جو ہری بھری گھاس ہے اور پھول کے پودے ہیں اور دیہات خوبصورت منظر ہے آپ دبئی پہ دیکھ لیجیے یا آپ ابوظہبی میں دیکھ لیجئے ان کے کارنیش جو ہیں جو ساحلی سڑکیں ہیں پورے امریکہ میں میں کہیں میں نے ایسا جو ہے آراستہ پیراستہ اور شان اور خوبصورت میں نے کہیں کارنیش جو ہے کہیں جو ہے ساحلی سڑک ایسی نہیں دیکھ جیسے وہاں اب جدے کے اندر بھی یہی حال ہے ریاض کا کیا حال ہے جدہ کے اس کے سال میں دبئی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بعد جو ہے ابھرنا شروع ہوا لیکن وہ سب سے آگے نکل گئے سیون سٹار ہوٹل یہ حال ہے اس عرب کا جس کے بارے میں فرمایا انتر شاہ یا البنیان فل یہ باب تفاول سے آیا ہے ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا ہے. اور یہ میں اب تو میرا داخلہ جو ہے وہ تیرہ چودہ سال سے بند ہے یو اے میں لیکن یہ کہ اس سے پہلے وہ جاتا رہا ابوظہبی دبئی تو وہاں میں ایک بلڈنگ میں ٹھہرا ہوا تھا اور اس کے برابر بڑی اونچی عالیشال بلڈنگوں سے گرا رہے تھے نہیں کہ نہیں میں نے پوچھا یہ کیا استاد آئیے کیوں گرا رہے اس میں تو کوئی ابھی تو یہ آبادی ہوا ہے شہر کوئی پرانی عمارت میں تو یہ ہے نہیں لیکن یعنی اس کے قریب میں اس سے اونچی عمارت بن گئی ہے لہذا اب اس عمارت کو گرا کر اور اس سے اونچی عمارت بنا گئی یہ مقابلہ جو ہے یہ تتاون عمارتوں کی اونچائی میں وہ ایک دوسرے کا مقابلہ کرے گی یہ نقشہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں اس کے بعد سم بن تلقہ حضرت عمر فرماتے ہیں رسی اللہ تعالی اور پھر وہ شخص چلا گیا تو میں کچھ متردد سا میرے ذہن میں یہ ارجن نہیں یہ ساحل کون تھا لبی فقال علی تو مجھ سے حضور نے فرمایا یا عمر و تدبی منی سائل اے عمر تمہیں معلوم ہوا یہ ساحل کون تھا پل تو اللہ و رسول و عالم میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے صحابہ کا عام معمول یہی تھا قالا, حضور نے فرمایا فَإنَّهُ جِبْرِيلُ دِينَكُمْ یہ جبرائیل تھے جو آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے اب یہ جو اختتامی حصہ ہے یہ حضرت عمر کی اس روایت میں بہت ہی مختصر ہے اور نامکمل ہے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے حضرت عمر جیسے ہی وہ شخص بھی نکلا واپس گیا حضرت عمر بھی وہاں سے کوئی ضرورت ہوگی آپ کو جلدی ہوگی آپ وہاں سے روانہ ہوں گے تو بعد میں جو پیش آیا وہ انہیں معلوم نہیں تھا بعد میں جو پیش آیا وہ کیا تھا کہ ذرا سے توقف کے بعد جب وہ شخص چلا گیا تو حضور نے فرمایا رو علیہ اس شخص کو ذرا لوٹا کر لاؤ میرے پاس کہیں فرمایا التم سو ہوا اسے تلاش کرو عبد الرج آدمی کو میرے پاس لاؤلم انہیں کچھ ہے معلوم نہیں ملی کہیں آدمی کا سراغ نہیں ملا کہیں اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل نہیں زمین کھا گئی ہے آسمان جو ہے اس نے نگل دیا ہے کیا ہوا ہے کچھ پتہ نہیں چلو کوئی سراغ نہیں اس پر حضور نے فرمایا او ہو یہ جبرائیل تھے اور اس کے بارے میں آتا ہے ولزی نفسی بہ ید ہی کسب ہے یہ حضرت ابو عامر اشری سے روایت ہے مسترد احمد میں ولوزی نفسی بہدے قطو اللہ وان ہو اللہ تکون حاضر مر اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جبرائیل میرے پاس آئے ہوں مگر میں ان کو پہچان دیتا تھا یعنی حضرت جبرائیل ایک تو آتے تھے فرشتے کی اصل شکل تھے وہ تو غیر مرئی تھی صرف آواز سنائی دیتی تھی اور وہ بھی آواز بھی لفظی نہیں ہوتی تھی بلکہ جیسے گھنٹیوں کی بھنمناہٹ سی ہو بھن گھنٹیوں کے اندر جو آواز پڑ رہی ہوتی ہے جیسے تار گھر میں کبھی گڑ گڑ یہ جو ہوتا تھا گٹ گر, گر لیکن اسی سے پھر میسج بنا لیا جاتا تھا تو اس طرح کی آواز آتی تھی اور اس کے ساتھ ہی وہ الفاظ کے ساتھ ہی مفو حدود کے کل پر اتر جاتے تو وہی تو اس شکل میں آتی تھی لیکن متعدد مواقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے جس کا ایک واقعہ یہ ہے جو آنا گیا اور عام طور پر ایک نہایت خوبصورت صحابی تھے حضرت دہیا کل رضی اللہ تعالی ان کی شکل میں آتے تھے لیکن حضور پہ تھے پہچان جاتے تھے کہ یہ دہیا نہیں ہے یہ دہیا کی شکل میں حضرت جبرائیل ہے تو اس ہستی کی جان قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میرے پاس کبھی نہیں آیا جبرائیل جب کہ میں نے اسے پہچان نہ لیا ہو اللہ حاظیر برہ اس اس دفعہ کے سوا اسی طرح یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نما کی روایت میں ہے ماں جانی فی صورت الا اللہ عرفته غیر و حاض کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بھی شکل میں کسی صورت میں حضرت جبرائیل آئے ہوں اور میں نے پہچانا نہ ہو صرف سوائے اس مرتبہ کے اب اس میں یہ بھی جان دیجیے کہ یہ جو فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے تو اس کے ضمن میں جو بخاری کی روایت اور اور حضرت ابو حرانہ سے مسلم کی روایت ہے اس میں الفاظ یہ ہیں اضافی اراد لم ازلم جب ریل اسٹری آئے تھے انہوں نے چاہا کہ تم وہ چیزیں جان لو جن کے بارے میں تم نے سوال نہیں کیا دین کی بعض حقیقتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں تمہیں سوال کرنا چاہیے تھا تمہیں پوچھنا چاہیے تھا وضاحت طلب کرنی چاہیے تھی تم نے نہیں کی تو حضرت جبرائیل آئے ہیں اس خلا کو پر کرنے کے لیے اس لمب تسلو جب کہ تم نے سوال نہیں کیا دوسرے یہ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہے مارائے نہ توقیر اشدو رسول اللہ رجول ہم نے نہیں دیکھا کسی انسان کو کہ وہ اتنی عزت کرتا ہو اللہ کے رسول کی جتنی کی کوشش کر رہا ہے کن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے محسوس ہوتا تھا کہ یہ تو حضور سے واقف ہے حضور کو جانتا ہے حضور کے مرتبے سے واقف ہے حضور کے نبوت و رسالت سے واقف ہے تو یہ میں نے آپ کے سامنے واقعہ رکھ دیا ابتدا اس کی کیا تھی اور انتہا کیا ہوا ہے اور اس میں یہ کہ حضرت عمر نے جو فرماتے ہیں کہ میں فربس تو ملین تو متردد رہا اور اس میں روایات میں آتا ہے دو یا تین دن کے بعد ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر کی ملاقات حضور کی خدمت میں حاضری اس کے بعد دو دن بعد تین دن بعد ہوئی کیونکہ عام طور پر یہ معلوم ہے کہ حضرت عمر نے ایک انصاری صحابی کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا دکان تھی مشترک ایک دن تم بیٹھو دکان پر میں حضور کی صحبت میں رہوں گا اگلے دن میں بیٹھوں گا دکان پر اور تم حضور کی صحبت سے فیضیا بول یہ تقسیم کار تھی تو اگلے دن شاید وہ اپنے اس معاہدے کی وجہ سے نہیں آئے اور اس کے بعد ایک اور دن ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور مصروفیت کی وجہ سے نہیں آئے اب جب آئے تو حضرت حضور صاحب نے حضرت عمر کے چہرے پر پڑھ لیا کہ یہ کچھ مرتب متردد سے ہیں کچھ تشویش میں ہے تو حضور نے خود پوچھا یا عمر اے عمر تمہیں معلوم ہوا یہ ساڑی کون تھا کل تو اللہ ہوا رسول عالم تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں قال فَإِنَّهُ جِبْرِیِلِ اَتَاكُمْ يُعَلَّمُكُمْ دِیدَكُمْ یہ جبریل تھے جو آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے اور میں نے بتا دیا بخاری کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اس لم تسألو جبکہ تم نے سوال نہیں کیا اب اس میں جو چار سوال آئے ہیں جن کے جوابات حضور نے لیے ان میں ایک بات نوٹ کیجئے اہم ترین سوال پہلے دو ہیں ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے اور روایات کے اندر بھی یہ اختلاف ہے ابن عمر کی روایت میں پہلا سوال تھا ایمان کے بارے میں دوسرا سوال تھا اسلام کے بارے میں یہ میں بعد محض کروں گا اور حضرت عمر کی روایت میں پہلا سوال تھا اور اکثر اور دوسری روایات میں اکثر میں سب میں مشترک بات یہ ہے کہ پہلا سوال تھا اسلام کے بارے میں دوسرا سوال تھا ایمان کے بارے میں یہ جو اسلام اور ایمان کے ذمن میں سوال ہے یہ انتہائی اہم سوال ہے اس کی میں ابھی وضاحت کروں گا آپ کے سامنے تیسرا سوال جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے وہ خاص طور پر روحانیت کے ذمن میں جس کا موضوع ہمارے یہاں تصنف جو ہے جس کا موضوع بن گیا ہے روحانیت اس کے ذمن میں صحیح روش کیا ہونی چاہیے دین میں اس کو بیان کیا گیا اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ بعد میں دین میں جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں وہ تین گوشتوں سے ہوئی ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ صحابی نہیں تھے تابع بھی نہیں تھے تب تابئی تھے لیکن بہت نیک مجاہد انسان ان کا ایک شعر ہے وہ ما افسد دین الملوک و روحبان و سوئن و احباروحا و احبار و سوئن و روحبان دین میں فساد جو ہے وہ تین طرف سے آتا ہے جو آیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ دور خلافت راستہ کے مقابلے میں تو اس دور میں بھی فساد آ چکا تھا اب یہ ریلیٹو بات ہے ایک آج کا دور ہے فساد جس انتہا کو پہنچا ہے ظہر الفساد اور برے بر باہر دماغ بحر میں و بر میں فساد ہے فتبہ ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ دور خلافت راستہ کے بعد اس میں جو ہے کمتی جو آتی رہی ہے کمی جو آتی رہی ہے تو پھر ان دوروں کے اندر بھی جو حساس لوگ تھے انہیں فتنہ محسوس ہو رہا تھا فساد محسوس ہو رہا تھا لیکن یہ کہ اس کی سورس کیا ہے مما افسد الدین یا تو بادشاہ سلاطین وہ دین میں ہیرا کرواتے ہیں اپنے مفادات کے لیے اور یا یہ کہ احبار و شعین علماء سو دین فروش علماء فتوا فروش علماء جو اصل میں اپنے دین کو اور اپنے علم کو کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں طالب دنیا سوئن، ان کے راہب یہ جب آتی ہے تو یہ بھی دین کے اندر فتون اور فسا کرنا ہے. اسی کو علامہ اقبال نے اپنے خیر میں کہا ہے باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ زمیر اے کشت ملطانی مسلمان جو آج تین طرف سے تجھے زخم لگے ہیں کشتہ ہے تو ان کا زخم کوردہ ہے اس میں تین ہیں ملائی اور سلطانی و پیری ایک تو یہ پروفیشنلزم مذہبی مذہبی پروفیشنلزم. اور سلطان بادشاہ بلوکیت اور پیری پیری بری بھی اس کے حجوبی عشوت حالات ہیں اللہ ماشاءاللہ اور چوتھا سوال جو ہے اگرچہ اس کی عملی اہمیت کوئی نہیں ہے وہ علامات قیامت میں سے دو باتیں ایسی بتائی گئی ہیں کہ جو روز و روشن کی طرح آج ہمارے سامنے آ چکی ہے اس لیے کہ حضور نے خود فرمایا ہے انما بوشت انش تو ہاتھ ہے یہ دونوں انگلیاں آپ نے جوڑ دی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو بھیجا گیا ہے تو اس طرح سے کہ میرے اور قیامت کے درمیان اتنا قرب ہے جتنا دو, دو انگلیوں کوئی بوجھ نہیں کوئی فصل نہیں میں آخری رسول تم آخری امت اب قیامت آئے گی کوئی اور نبی نہیں آئے گا کوئی اور کتاب نہیں آئے گی کوئی اور رسول نہیں آئے گا کوئی اور امت جو ہے وہ اٹھے گی نہیں تو گویا کہ اصل میں حضور کی بے ہی فی نفس ہی علامات قیامت میں سے شمار کی گئی لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ پھر چھوٹی علامتیں بڑی علامتیں پر جو ہے جو احادیث کے مجموعے ہیں ان میں پورے پورے باب ہیں تو علامات جو ہیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں اور اس میں یہ کہ اکل, کتاب و علامات ساح یہ کتاب کو جو ہے وہ مل جائے گی آپ کو علامات ساخت قیامت کی نشانی اور یہ آپ کو احادیث ملے گی تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ دو حدیثیں جو ہیں یہ دو جو علامات ہیں یہ تو تمام و کمال ظاہر ہو چکے ہیں اور آج کی سرکشی میں لومو اور نمبر دو یہ کہ وہ جو عرب حضور نے مضاحت کر دی جب پانچواں سوال کیا ہے حضرت جبرائیل نے یہ جو آپ نے جن کو کہا ہے یا صاب و شاہ وفات یہ بھوکے ننگے اور بکریوں کو چلانے والے ننگے پاؤں یہ کون ہوں گے فرمایا عرب اور وہ عرب آپ کو نظر آ رہا جدیدہ عرب کا مشرقی ساحل دیکھ لیجئے اس کا مغربی ساحل دیکھ لیجیے جنوبی ساحل کے ساتھ سہ ہے وہاں آبادی اور وہ ہے وہ تو جو علاقہ ہے وہ بحران اسے ارب الخالی کہتے ہیں یہ خالی ہے وہاں نہ کوئی انسان ہے کو نباتات ہیں اس میں تو ایسا ریت بھی ایسی ہے کہ جس پر کوئی شہ ٹھہر ہی نہیں سکتی وہ سیدھے نیچے جاتی ریت ایسی نہیں ہے جیسی ریت کے اوپر کوٹ چل رہا ہے انسان چل رہے ہیں تھوڑا سا پاؤں دھستا ہے لیکن بس اتنا ہی ہے کہ تھوڑا آپ کو تکلیف ہو جائے گی پاؤں ذرا نکال کر چلنے لیکن اس میں آپ دھستے تو نہیں چلے جائیں گے البتہ دوسرے صحراؤں میں بھی کوئک سینس کہلاتے ہیں ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر کہ وہ ریت جو ہے مسلسل اندر جا رہی ہے اور کہیں اس میں کسی کا پاؤں پڑ گیا تو وہ گیا جیسے دلدل میں گیا ایسے اس کو ایک کے اندر بھی اس سے پھر بچنا نکلنا ممکن نہیں کتنا ہی زور لگا لیجیے کھینچ لیجیے اس آدمی کو آپ آپ کھینچ نہیں سکتے لیکن خاص طور پر یہ جو پورا سہر آیا ممبر خالی یہ تو خالی. اور یہ ہے اصل میں مسکر قوم آد کا قوم عاد کی زبردست تہذیب تھی بہت بڑی زبردست قوم تھی یہ انہیں میں شداد تھا جس نے کہ اپنی جنت بنائی تھی اور اب وہ شداد کا شہر بھی نظر آ گیا کیونکہ اب تو آپ وہ ذرائع ہیں جو زمین کے نیچے آپ دیکھتے ہیں وہ زمین کے اندر اسی ریت کے نیچے جو ہے وہ دبا ہوا شہر موجود ہے اس کو دیکھ لیا گیا ہے شداد کی جنت اس میں بڑے بڑے ستون جو ہے بڑی مضبوط فصیل اور فصیل کے اوپر کھڑے ہوئے جو ستون تھے یہ جس کو کہا گیا ہے قرآن مجید نے کہ ذات الماد علامہ ذات اللہ لم اللہ حاصل البلاد تو یہ جو ہے یہ صورت حال جو ہے عرب کا مشرقی ساحل ہے اور عرب کا مغربی ساحل ہے اس پہ آپ کو نظر آ جائے گا اب میں آتا ہوں کہ جو دو اہم ترین سوال ہیں ان کا اصل میں اہمیت کا پس منظر کیا ہے گفتگو تفصیل سے ہوگی دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں کچھ الجھن ہو جاتی ہے پڑھنے والے کو عام پڑھنے والے کو ایمان اور اسلام اکثر و بیشتر مترادف الفاظ کے طور پر آئے مسلم کو مومن, کہلے مومن کو مسلم کوئی فرق واقع نہیں ہوتا مترادف ہے وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بھی ہے اور اس کے دل میں ایمان اور یقین بھی ہے تو آپ مومن کہتے ہیں یا مسلم کہہ دیں کیا فرق واقع ہوتا تو اس اعتبار سے اکثر و بیشتر مقامات پر قرآن مجید میں ایمان اور اسلام کے الفاظ متدادف کے طور پر آئے لیکن ایک مقام جو میں نے ابتدا میں تلاوت کی آیت سورہ حجرات کی ایسا ہے اور بڑا کلیر وہاں ایمان بمقابلہ اسلام ایک دوسرے کی زد اور نفی اور نفی بھی مؤقت ہے قَالَتِ الْعَرَابُ عَامَنَّا قُلْ لَمْ تُومِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِمَانُ فِي قُلُوبِنَا یہ بندو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے نبیل سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان لے جائے لمبے نوں ہے یہ ماں امن تم نہیں ہے ماضی پر اگر ماں لگے گا تو اس کی بھی نفی ہو جائے گی لیکن اس میں وہ شدت نہیں ہوگی وہ تاکہ نہیں ہوگی فہر مظاہرے سے پہلے لم لگایا جائے تو اس کے اندر انتہا ہرگز میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں تو ہرگز مومن نہیں ہے بھلاکہ ان کو لوگ لیکن یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ و فی ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اب یہ ایک تصاد کسی شکل ہے ایمان اور اسلام یہ مترادف ہے یا ایک دوسرے کی ضد ہے ایک دوسرے کے مقابلے میں ہے کہ اسلام تسلیم کیا جا رہا ہے اور ایمان کی پر زور نفی کی جا رہی ہے تم ہر کسی ایمان نہیں لائے اس طرح کے اصل میں کچھ اور الفاظ اور اصطلاحات بھی ہیں جن کے بارے میں علماء نے ایک اصول بنایا ہے ایزا تفر رکھا اجتماع و ازا اجتماع تفر جب یہ علیحدہ علیحدہ الفاظ آئیں گے تو ان کا مفہوم جو ہے وہ ایک ہی ہوگا مومن مسلم علیحدہ علیحدہ مختلف مقامات ایمان اسلام عمدہ مختلف مقامات و اضا اجتماع تفر جب ایک مقام پر آئیں گی تو ان میں تفرقہ ہو جائے گا اس کے معنی بدل جائیں گے اسلام کی اوروں کے ایمان کی اوروں کے. یہی معاملہ نبی اور رسول کا ہے ایزا تفرقہ اجتماع وہ تفرقہ جب علیحدہ علیحدہ ذکر ہو رہا ہوگا تو وہاں پر نبی کو رسول کہہ دو رسول کو نبی کہہ تو کوئی فرق واقع نہیں ہوگی لیکن جہاں ایک جگہ مقابلے میں آئے گا تو نبی اور رسول کا فرق واضح ہو جائے گا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے جو ایک الجھن پیدا ہو رہی تھی اس کا حل جو ہے وہ مطلوب تھا نمبر دو احادیث نبیا میں ایسی حدیثیں موجود ہیں کہ جن سے انسان کے عمل پر اس کے ایمان کی نفی کی گئی مثلا لا یزنی ضانی ہنا یزنی کوئی زانی حالت ایمان میں زندہ نہیں کر سکتا بلا یشکو سارے کو ہی نہ وہ کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کر سکتا جب وہ یہ کام کر رہا ایمان اس کے دل میں نہیں ہے ایمان ہو اور پھر چوری ہو ایمان ہو اور پھر ذنا ہو بھلا یشر الخبر آپ ہی وہ اور نہ ہی کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب پیتا اس وقت بعض احادیث میں دل وضاحت کہ ایمان اس کے دل سے نکل کر وہ ایک پرندے کے مانند جو ہے چکر لگاتا رہتا ہے تو ایک منطقی بات تو یہ ہونی چاہیے کہ توبہ کرے تو واپس آئے لیکن علماء کا اس میں ایک اتفاق ہے تقریبا کہ اس عمل سے فالغ ہو جاتا ہے تو پھر ایمان اس کے دل میں آ جاتا لیکن اس سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ گناہ کبیرہ سے گویا کہ ایمان کی نفی ہے یہ وہ چیز ہے کہ جس سے بہت بڑی گمراہی پیدا ہوئی چنانچہ سب سے بڑا گمراہ فرقہ یا جماعت یا گروہ جو پیدا ہوا اسلام میں خوارج وہ اسی بنیاد پر ہوا ہے گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو گیا جب کافر ہو گیا تو اس کی جان اور مال مباح ہے قتل کر دیا جائے گا اس کا مال آپ لے لیں گے وہ مال غنیمت ہوگا اس کی عورتیں تمہارے لیے مباح ہو جائیں گی تمہاری لوڑیاں بن جائیں گی یہ خوارج کا فتنہ بہت زبردست فتنہ تھا بہت زبردست فتنہ حضرت علی کے زمانے میں پیدا ہو گیا لیکن بعد میں بڑھتا چلا گیا تو یہ جو یہ جو غلط فہمی پیدا ہوئی ہے اصل میں یہ اسی سے ہوئی ان حادیث اور اس میں تو یہاں تک حدیث بھی آتا ہے یعنی ایک تو گناہ کبیرا ہے ایک ہے سو خلق انسان کے اخلاق کی کبھی سوئے اخلاق فرمایا لا یو مینو لا یو مینا خدا کی قسم و شخص مومن نہیں ہے خدا کی قسم و شخص مومن نہیں ہے خدا کی قسم و شخص مومن نہیں ہے کیلا بن یا رسول اللہ پوچھا گیا حضور کون کس کے بارے میں فرما رہے ہیں فرمایا الزیر لا یا بولو جا رہا وہ شخص ہے جس کی عیدا رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں لے اب جہاں کوئی گناہ کبیرا کا ذکر نہیں بد اخلاقی کا معاملہ ہے کوئی شخص جو ہے اپنے اخلاق کے اندر اتنا کم ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا پڑوسی بے چین ہے پریشان کر رہا ہے پڑوسی کو اور تین دفعہ قسم کھا کر نفی کر رہے تو ان احادیث کے ساتھ بھی جو معاملہ ہوا ہے اس میں بھی وضاحت کی ضرورت تھی کہ در حقیقت ایمان کی نفی کے معنی لازمن کفر نہیں ہے بلکہ کفر اور ایمان کے مابین ایک ہے راستہ وہ اسلام کا ہے وہ مسلمان شمار ہوگا چوری کرتے ہوئے بھی مسلمان ہے اور وہ شراب پیتے ہوئے بھی مسلمان ہے زنا کرتے ہوئے بھی مسلمان ہیں اسی حالت میں اگر جان نکل جائے تو نماز جنازہ تو پڑ جائے گی اگرچہ یہ ہے کہ اس کے اوپر اگر وہ اس اس اس کا جرم ثابت ہو جائے تو حد جاری کی جائے گی سزا اسے ملے گی اسی طریقے سے قرآن مجید کے بعد مقامات پر دو ایمانوں کا ذکر ہے اسی لیے میں نے شروع میں وہ آیات پڑھی تھی سورہ نساء کی اور سوریہ مہاجا سوریہ نساء میں فرمایا یا من آمنو آمنو ہے وہ رسورے کتاب اللہ رسول کتاب اللہ رسول اہلِ ایمان, ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر. اب کیا مطلب؟ ایک درجے میں تو تم مومن ہو پہلے ہی لیکن اصل ایمان جو ہے وہ کچھ اور ہے ایمان لاؤ تو دو ایمان ہو گئے اس کو بھی سمجھ رہے مراد کیا ہے اسی طرح بڑی ہی اونچی آیت ہے بہت عظیم آیت ہے سنا کی جو بھی مسلمان جو ایمان اور عمل صالح پر کاربند ہوں انہوں نے کسی شے کی حرمت کے حکم آنے سے پہلے اگر وہ شے کھائی پی ہے تو اس پر کوئی موقصہ نہیں ہوگا یہ تشویش پیدا ہو گئی تھی صحابہ کو جب شراب کا آخری حکم آیا حرمت کا ہمیں تو پیتے ہوئے پچاس پچاس سال ہو گئے پیتے ہوئے عرب میں تو پینے کی شے اثر میں شراب ہی تھی جیسے مغرب میں آج ہے ہوٹل میں جا کر آپ کو پانی نہیں ملے گا وہ تو شراب دیتی تو ہمارے تو ایک ایک یوں سمجھئے کہ جدید اصطلاح اس میں کہیں گے ایک ایک سیل کے اندر جو ہے وہ شراب کا زہر جو ہے اور شراب کی نجاست وہ پہنچی ہوئی ہے اور بات نہیں اس کے آخری حکم سے پروہبیشن کے آخری حکم آنے سے پہلے اگر پی گئی ہے کوئی پرواہ نہیں اب یہاں پھر تین درجے آئے ایزامت تکاؤ وہ آمن عامن جبکہ وہ ایمان لائے ہیں اور یہ عمل کر رہے ہیں سمت تکاؤ پھر اور تقوا آیا وہ اور ایمان لائے اب وہ ایک ایمان گو اور دوسرا ایمان گو سمت تکاؤ وہ احسن اور اس کے بعد مزید تقوا اور اس سے درجہ احسان پر فائز ہو گیا یہ میں نے آپ کے سامنے چند مسائل رکھے ہیں جن کا حل ان سوالات کے جو جوابات حضور نے دیے ان میں موجود ہے مارک اللہ علیہ ولقم فرقرآنعظیم و نفا علی ویاکم بلایات و ذکل حقیقت